کون سی سورت ہے صافات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ صافات بورہ یاسین نفی شفاعت قہریہ کے بعد اب سورت صورت میں اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کے اجز کا بیان ہے چاہے اللہ کے نبی ہوں ولی ہوں سب اللہ کے آگے عاجز ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نیت پہری صورت کے خاتمہ میں اس بات ایک قیامت تھا اس کے فاتحہ میں منقرین ایک عمل کا شکوا ہے اس طرح توحید باری تعلم بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے خاتمہ کہتے ہیں ایک صورت کا آخر فاتحہ ابتدا ہو گیا خلاصہ مشاغل ملائے کا دو دلائے اجز عجا تابین متبون کا مقالمہ عباد مخلصین غیر مخلصین کا انجام عباد مخلصین کے ساتھ نمونے شکو زجرات تخریفات دشارات آخر میں صورت کا خلافہ یہ گیارہ چیزیں ہیں اعزب اللہ علیہ شیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وصافات فضا جرات زرا مشاغل ملائقہ لکھیں اور سات سال لکھیں شواہد اس بات توحید مشاعل ملائکا اور شواہد اس بات توحید توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل ہیں شواہد ہیں واقسمیہ ہے صافات جو ہے نا غور پر میں صافات جمع ہے ان کی اس مفائل کا سیوا ہے کیسری اب صاف تنس ہے نا تو آپ سوال کریں گے کہ فرشتوں کو مونس کیوں کہا دیا ہوگا نا آپ کا سوال میں عرض کر رہا ہوں کہ صافت ان جمع ہے جماعت ان کی کی جماعت انصاف وہ جماعت جو سخت مانگنے والی ہے اب ٹھیک ہے ماننا سیکھ ہے گئی کی جماعت ان تم اس کے علاوہ بابا تانیس لفظی ہو نا اس کا اطلاق فرشتوں پہ بھی ہوتا ہے تم پہ بھی ہوتا ہے یہ اسامہ اور تلہا کیا ہیں صحیح ہے ویسے تو مذکر ہیں لیکن تانیز لفظی ہے اسامہ تو تلحا تو تانیز لفظی کا اعتبار کیا جاتا ہے منسل بن جاتا ہے تو صاف ان کی جمع ہے صافا اس سے اشارہ ہوا کہ صاف بنانے والے فرشتے بہت آئے تو کہ یہ جم الجما بن رہی صاف آتم تو جمع ہے نا جماعتم صاف یہ جم اور جم بندی قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں صاف بنانا فرشتے صف بناتے نہیں ان لاہن صاف پون آ حضرت نے بھی فرمایا صحابہ اکرام کو اللہ تسونا کما تسپ الملائکہ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 باد فرشتے بادلوں پہ مقرر ہیں ان کو بھگاتے ہیں ڈانٹتے ہیں فتال یا ذکرات پر پڑھنے والے ہیں ذکر کو یاد الہی میں مشہور رہتے ہیں یا فتال ذکر ذکر مراد یہ کتاب اللہ ہے اللہ کی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں جتنی نازر ہوں اے مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے فرشتے ہے لیکن بعض مفسرین اس سے مراد اور بھی لیتے ہیں بعض مفسرین مجاہد مراد لیتے ہیں کیا لیتے ہیں مجاہد قسم ہے ان مجاہدین کی جو صف بنا کے لڑتے ہیں پس قسم ہے ان مجاہدین کی جو ڈانٹتے ہیں کہ ان کو کفار کو ڈانٹتے ہیں چیلنج کہتے ہیں حل میں مبارک جو نہیں نہیں ڈانٹتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جہاد کے اندر فتح یاد ذکران جہاد کے بعد بھی غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے کتنی معنی یاد ہے دو معنی تیسرا معنی علماء اصم ہے انہوں کی جو صف بناتے ہیں صف بنانا علماء صلحاء اللہ کی عبادت کے لیے فضا جاترن کیونکہ عبادت گزار ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ شیطان کو زاجر کرتے ہیں نہیں پتہ ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے مشہور معنی کے لحاظ سے فرشتے ہو گئے اور پھر مجاہدین کو بھی شامل ہے علماء صلحاء کو بھی شامل ہے یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ ایک ہے اللہ کیا ہے ایک سب اس کی عبادت میں مشغول ہیں ورنہ کوئی اور معبود ہوتے تو آخر ایک دو فرشتے توسیع کو پو پوجا پوجا کرتے نا کوئی اور مابود برہ پاؤ سب پاتے ہیں خدا کے سوال انہ کم لاحد جواب قسم اور دعو توحید بے شک معبود تمہارا البتہ ایک ہے رب السماوات آباد دلیل اقلی نمبر ایک وہ مالک ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے اور رب ہے مشار کا مشار کے نیل کو اپنی خود تین سو پینسٹھ سورج کی مشرقیں کتنی ہیں کئی دفعہ تحقیق کر چکے ہیں ہم تین سو پینسٹھ میٹر کے انا زین سما دلیل اکلی نمبر دو بے شک مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ساتھ زینت کے وہ زینت کیا ہے یعنی ستارے ہیں ادھر تم یہ نہیں سوال کر سکتے کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں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 ایک تو یہ ہے کہ چھت کے اندر بل لگے ہوئے ہوں دوسرا یہ ہے کہ لٹکا لٹکائے جائے جیسے یہ لٹکے ہوئے ہیں بھوت ہاں پنکھے ایسے اگر لٹکا دیا جائے بل تو چھت کے لیے زینت ہوں گے یا نہیں اب چھت میں مرکول بھی نہیں اس کے لیے کیا بن رہے ہیں زینت بن رہے ہیں ہفزم میں نکل شیتان مارے ہفظم سے پہلے حفظ نہ مقدر ہے کیا مقدر ہے جی حافظ نا ہا ہفزن حافظ نا ہا ہفظن اور ساتھ ساتھ دیکھو اجز جنات جات جو ہیں آجز ہیں وہ آسمان کی خبریں نہیں سن پاتے حافظ نہ ہا حفظان حفاظت کی ہم نے آسمان کی حفاظت کرنی ہر شیطان سرکش سے اج جا یس لا يسمعون کے حفاظت آسمان کی حفاظت کیسے کی طریق کے حفاظت کہ نہیں کان لگاتے جنات طرف جماعت بلند کے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 پھر وہ کہو بتا بتائی انہوں نے ایک سچ کے اندر سو جھوٹ ملا دیا علا من خطفا مگر وہ جن کے اچکتا ہے کسی بات کو خطفا من بات کلم مگر وہ جن کے اچکتا ہے کسی بات کو پس پیچھا کرتا ہے اور اس کا شولا چمکتا ہوا بمپاری ہو گئی فس تفتے ہیں دلیل اقلی بر امکان کیا توحید تو کے بعد اب کس کا بیان ہے جی قیامت کا دلیل اقلی بر امکان قیامت بس پوچھ توں ان سے کیا وہ زیادہ سخت ہیں بیت پیدائش کے یا جن کو ہم نے پیدا کیا پہلے جن کو اللہ نے پیدا کیا جی آسمان کو زمین کو دوسرے مقام پہ ہے نا لاخل کچھ سماوات وال اخباروں میں ہلکے تمہاری پیدائش ہے تو آسمان اور زمین کی پیدائش بڑی ہے ہم نے ان کو بنایا کیا وہ زیادہ سخت ہیں بار پیدائش کیا جن کو ہم نے پیدا کیا یہ تو کمزور ہے انسان بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو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 اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جادو ہے سری موزے کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں جادو ہے سری اب آگے کیا ہے جی ایزا متنا و کننا ترابو ایزام آئنالا مباحثوں اس کا ماک کے ساتھ ربط ظاہر نہیں ہے کیونکہ پہلے موزے کا بیان ہر قیامت کا بیان آ جیا. وہ بات ہی سمجھ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 ہاں اٹھائے جاؤ گے تم اس سال میں کہ تم زلیل ہو گے ذلت میں فنڈ نمایہ زجر تم واحدہ اب وقوع قیامت کا بیان ہے پہلے دلیل اکلی تھی امکان قیامت پہ اب وقوع قیامت قیامت جلدی دیوا کے ہوگی بعض اسرافیر سور پھونکے گے سب قبروں سے نکال کھڑے ہوں گے پس سوائے اس کے نہیں یہ قیامت ڈانٹ ہوگی ایک زجرا منہ ڈانٹ اے کون سی ڈانٹ جی سورہ اسرافی بس اچانک وہ زندہ ہو کے دیکھیں گے تو کہ آدمی جو زندہ ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے اچانک ہی حیران ہوگئے وہ کالو حسرت مجرمین اور کہیں گے کہ ہے ہماری بربادی جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ دل تو آ گیا یہ دن ہے کا خاضا جوم الفس فال اللہ مقدر ادھر تو ان کو کہا جائے گا یہ دن ہے فیصلے کا جس کو تم جٹھلاتے تھے اوحر اللہ غالم کیفیت حشر کفاق کیفیت حشر کفاق اوح شروع سے پہلے مقدر ہے قلنا للملائکہ ہم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اکٹھا کرو ان ظالموں کو اللہ ظالموں کے نیچے لکھو مطبوئین ایک کیفیت حشر کفار ہے اور ان میں مطبوعین بھی ہیں اور کیا ہے دی؟ تابین بھی ہیں اور ان کے معبودان باطلہ باطلا بھی ہیں تینوں کو اکٹھا کرو ظالموں کو یعنی مطبوعین کو ازوا جہم اور ان کے جوڑے جوڑوں میں کیا لکھو گے جی تابعین وما کانو یا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے مابودان باطلا لیکن ان مابودان باطلا میں شیاتی آ جائیں گے اور جو گمراہ پیر ہے وہ بھی آ جائیں گے بت بھی آ جائیں گے ہم بیاہ نہیں آئیں گے نیک لوگ بھی نہیں داخل ہوں گے ایسے مجھ جائے گا کیونکہ آگے مسئلہ ایسا ہے نا اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے فہدو ہوم بس لے جاؤ سب کو طرف راستے جہنم کے تو جہنم کی طرف نیک جائیں گے یا شیاتین ہوں گے یا ان کے بدھ یا گمراہ پیر وکف ہوم اور ٹھہراؤ ان کو ان نہوں ان سے ہم کچھ پوچھ پاچ کرتے ہیں ٹھہرا دو ان کو جیسے مجرمی کو ٹھہرا جاتا ہے مالک ملا تا اب پوچھ پاچ شروع ہو گئی ارے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے دنیا کے اندر تو گمراہ پیر جاتے تھے نا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 واک بال ملا باز مکال مح مکال فریقین فریقین یہی ہیں تابین اور متموین مکالم فریقین اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر باز کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے تعار کہیں گے تابین بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس زور شور سے یمین مانا ارے میا زور شور کیونکہ دائیں ہاتھ میں کیا ہوتی ہے طاقت ہے نا آتے تھے تو ہمارے پاس زور شور ہے ایک مانا دوسرا مانا یہ ہے کہ آتے تھے ہمارے پاس کسم کھا یہ بڑے لیڈر جاتے ہیں نی ووٹ لینے کے لیے تو قسمیں کھاتے ہیں یا نہیں ہاں خدا کی قسم قرآن کا نظام چلائیں گے جھوٹ بولتے ہیں یہ تو تابین کہیں گے کالو بل تھوڑو یہ مطموعین جواب اے کہیں گے مطموعین بلکہ نہ تھے تم مومن بھائی تم خود ہی مومن نہیں تھے ہمارا کیا کسو ہے اور نہ تھا واسطے ہمارے تمہارے اوپر کوئی زور اور تسلو بالکہ تھے تم ہی قوم سرکش اب سن لو کہ ثابت ہو چکا ہم سب تعدین پہ بھی اور مطبوین پہ بھی ثابت ہو چکا پس ثابت ہو چکا ہم سب پہ حکم عذاب کا قول سے سمراج کیا ہے جی حکم یا بات ثابت ہو چکی ہمارے پر بات عذاب کی ہمارے پروردگار کی طرف سے اب ہم سب چکھنے والے ہیں عذاب کو, کو. یہ مطبوعین کہہ رہے ہیں پس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو بلا اکرا زبردستی نہیں کی تھی کیونکہ ہم بھی خود گمراہ تھے تو کیا شاعر کا کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے بھائی یہی ہے پس وہ آج کے دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے انگال کا سنت اللہ ہے بے شک اس طرح کریں گے ہم مجرمین کے ساتھ ان ہم کالو اسباب بہرمان اسباب ہرمان ماہرومی کے اسباب جرم اول انکار توحی ماہرومی کے اسباب میں سے پہلا جرم ہے انکار توحی بے وہ تھے جب کہا جاتا ان کو لا الہ الا اللہ ہی تو تکبر کرتے تھے وہ یقولون کہ جرم دو میں انکار رسالت دوسرا جرم ہے انکار رسالت اور کہتے تھے کیا کہ بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو باورچہ شاعر مجنون کے بل جا بلحق یہ جھوٹ بولتے ہیں تردید مشرقین بالکل لایا ہمارا محبوب حق بات اور تصدیق کرتا ہے وہ پہلے رسولوں کو بھی انقم الزائق الرضابل علیم اعلان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 ان کے لیے رزق ہوا معلوم خواہ کے بدل ہے رزق سے یعنی لیوے ہو گے اور وہ عزت دیے جائیں گے اعزاز و اکرام میں ہوں گے فی جنات النعید بیچ باغات ایشوارام کے اللہ سرور متقاد اللہ سور جار مجرور متعلق متقابلین کے ہے موخر کے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 تو گویر بیٹے بھی وہاں آ جائیں گی وائن دہم کا سرت در کہیں اور ان کے پاس بیوئیں ہوں گی ایسی بیوی جو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی یعنی باہیا دیجیے کیا ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی خوبصورت ہوں گی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 یہ این جمع ہے کی پہلے میں آپ کو ایک قانون بتا دوں یہ اف فالا ہونا اس کی جمع فولون کے وزن پہ آتی ہے اف احمر ہے تو احمر ہے مزکر اس کی مونس کیا گی امرا یہ افل فالا ہو گیا مذکر ال فالا مونس ان دونوں کی جمعہ کیا آتی ہے فولون آتی ہے ہومرون آمر کی جمعہ بھی ہومرون اور ہمراہ کی جمع بھی کیا ہومرون بر وزن فولون اب آئن افل کے وزن پہ لفظ کیا آیا جی آئن بر وزن افل آئن کہتے ہیں اس مرد کو جس کی موٹی آنکھیں ہوں تو اس کی مون کیا آئے گی آئن کی اینا بروزن فالہ موٹی آنکھ والی عورت اور آئن اور این اور افل فلا آ نا ان دونوں کی جمع فولون پہ وزن پہ ہو یا نہیں وہ ہوگا اوینن کیا اوینن نر وزن تو یا چاہتی ہے میرا باک پر مضمون نہ ہو کہو ہو مقصور ہو تو کسرا دے دو اوینن نون کیا ہو گیا سمجھ آ گیا اچھا جی این ان بار بار آئے گا اس لیے تحقیق میں نے کر دی ہے اچھا جی این کا مانا جی کیا موٹی موٹی آنکھوں والی کاننا ہننا بیز مکنون وہ ایسی گوری ہوں گی چمکدار ہوں گی گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ بھائی مرغی کا انڈا ہو نا تو جب تک پوشیدہ ہو مرغی کے نیچے ہونا بڑا چمکدار ہوتا ہے باہر کی ہوا لگے تو پھر چمک کم ہو جاتی ہے یہ بیم فا اکبال بعض یہ تو سا علون مکال میں مخلسی مخلصین کو یہ نیمتیں حاصل ہوں گی اور وہ آپس میں مکالمہ کریں گے متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر باز مخلاسین ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہے گا ان میں سے کہنے والا یار میرا ایک یار تھا دنیا میں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 میرا ایک یار تھا بدماش منکر قیامت مجھے کہتا تھا وہ ملاں تو بھی قیامت کو مانتا ہے میں نہیں مانتا تو وہ یار نظر نہیں آ رہا من کر قیامت نظر نہیں آ رہا بحث کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں جو اس کو دیکھو گے گا کیا ہے دیکھنے کا تو عرض کریں گے ہاں دیکھیں گے تو اللہ اجازت دیں گے تو جھانکیں گے تو سردار صاحب کہاں پڑے ہوں گے دو کے اندر پڑے سنجے دی کہاں ہے جی کالا فرمائے گے اللہ حل انتمع کیا ہو تم جھانکنے والے پر جھانکے گا دیکھے گا اس کو درمیان جہنم کے یا میں دیکھے گا تو یہ وواہد اور مخلص کہے گا تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا تو اعتراض کرتا تھا مولا میں منکر قیامت کیا تو مانتا ہے میرے گرا کرنے میں کہتا تھا اب دیکھ مزے کا ہے سردار صاحب کالا کہے گا قسم میں اللہ کی ان بمن انہ ہے تاکہ قریب تھا تو البتہ ہلاک کر مجھ کو اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا تو ہوتا میں بھی تیری طرح گرفتاروں میں سے محضری منہ گرفتاروں میں سے آفا نہ آفام بے می تین یہ بقیہ مکالمہ ہے یہ مخلصین کا بقیہ مکالمہ چل رہا ہے اور حمزہ استفام ہے نا یہ استفام تلز کے لیے ہے کس کے لیے ہے جی تلزز کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں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 بے شک یہ کامیابی ہے بڑی مخلصین کا بہشت میں داخلہ پہنچ جانا خلود بہشت یہ بڑی کامیابی ہے لیکن مصرحا ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے